الرحمن وحمۃ الرحمد صلی اللہ علیہ وحمۃ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شہد باقی تمام سامعین باخوان سب کچھ مصنف سلامت کرتے ہیں ہماری سلسلے دار کتاب دعوت شریف سفین الراء شاہ سے ہے دعوت درست نمبر دو سو پانچ ہے دعوت کا مجموعی درست نمبر اور دعوت کے اندر اس وقت ہمارے جو ہے سلسلے بعض تجبیہات اور وضافی وظائف یومی میں سے نماز ایشیا کی تصویح کے بارے میں ہے اس سلسلے میں جو تجبیہات اور وظائفیومیہ کے حوالے سے درس نمبر نو ہے تسبیہات کے حوالے سے کویا کی درس نمبر نو ہے الگ عنوان نے لین دیا تھا تو آج کا درس دو سو پانچ اب لیکن نو کی صرح میں ظاہر کیا ہے یہ اس درس کا ہاں جی نمبر ہے تو یہ چونکہ یہ عشاء کی تصویر جو ہے نہایت جامع پرنور کلمات پر مشتمل ہے سبحان اللّہ الحمد للہ ولا الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ الل اکبر ولا ووۃم ولا تو یہ مبارک تصویر کہ سبحان اللہ اے اللہ تو پاک المنز ہے ہر ایک اور نقص سے تو پاک اور منظہ ہے میں تجھار ایپ اور نقص سے پاک اور منظہ قرار دیتا ہوں الحمد للہ اور اے اللہ تمام تعریفین پاک ذات کے لیے ہے اللہ اور اس تذویق تصویخ میں تری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں ولا الہ الا اللہ اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اس کائنات میں موجود خواہ فرشتے ہوں خواہ جنات ہوں خواہ انسان ہوں خواب بڑے سے بڑے ستاروں ہوتا عش و خرسی لوہ قلم ہو ہاں جی, کوئی غلبیاء اور کوئی بھی عبادت اور پرشتیش کے لائق نہیں عبادت اور پرشتیش کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتِ اقدس ہے واللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے ہاں جی, ایک تجمہ اس کا یہ دوسرا ترجمہ جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر کا یہ تجمہ ہے اللہ اکبر من ان یوسف اللہ اس چیز سے بزرگ و برتر ہے کہ انسانی عقل شعور اس کے کما کہو توصیف کر سکے انسانی زبان اس کی صفت بیان کر اس یہ یہ چار کلمات کو تصویحاتیں اور کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں اس کے بعد اس کا آخری حصہ دوسرا ولا حولا لا ولاقوۃ ولا اللہ عظیم اس مبارک میں کا تجمہ بھی ہے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ قوبۃ اللہ علظم یعنی اس کا ایک سادہ ترجمہ یہ ہے کوئی بھی طاقت اور قوت ہے ہاں جی انسان کو حاصل نہیں ہے مگر جو کچھ حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ جو کہ بلند مرتبہ والی علی اور عظمت والی عظیم ذات کے فضل اور انائت سے ہے انسان اور تمام موجودات عالم کے اندر جو خوش طاقت اور قوت اور قدرت ہے کسی بھی کام اور فعل کے انجام دینے کا ہن یہ کمالات ہیں وہ سب کے سب اللہ علیہ العظیم کے فضل اور لطف و کرم سے ہیں ایک ترجمہ جو زیادہ وہ سط مفہوم رکھتا ہے ترجمہ تو یہ ہے اور دوسرا تجمہ جو ہے جو علیہ السلام سے بھی منقول ہے آپ نے اس کے موضوع کی تھوڑا تشخیص دی ہے آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت کا تجمہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ منحیات یعنی گناہوں سے بچنے کی کوئی بھی قدرت اور معمورات یعنی واجبات اور مستحبات اور نیک کاموں کے بجا لانے کی بھی کوئی طاقت شرف بلند مرتبہ اور عظمت والے اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہو سکے یہ ترجمہ جو ہے اس مبارک دعا کا ہے الا قبۃ اللہ علیہ اب یہ اس کے ترجمہ تو گزر گیا تھا اسی کلمۂ مبارک کے آخری حصہ لا حول یہ کلمہ تصبیہات اربا کی عنوان میں لحاظ سے اس کلمہ کا حسانی ایک الگ کلمہ مبارک مقدس کلمہ ہیں جو کلمہ تمجید کی سلم میں ہم اس کو شامل کر کے پڑھتے ہیں کلمہ تمجید پڑھنے کے میں اس کو شامل کرتے ہیں تو اس مبارک علمہ اللّہ حول ولا قوتِ اللہ العظیم کے بارے میں ایک نہایت ہی قیمتی اور اہم بات جو ہے ایک بزرگ نے جو ہے علامہ توائی جو مفصر قرآن ہیں اور عارف بھی ہیں حج تصوف اور عرفان کے جو ہے ایران میں انہوں نے بہت اس کے جو ہے علمی حقائق کے عنو میں اس پر انہوں نے کتابیں میں لکھی ہیں شعر سلوک کے عنوان سے تو وہ فرماتے ہیں ان کے ایک بہت ہی علمی ایک کتاب ہے معرفت کے بن معرف پر موجود ہن ہاں شرح اس کتاب میں جو ہے آپ فرماتے ہیں اسماع الحسن کے عنوان سے ان کی شرح کے عنوان سے وہاں آپ فرماتے ہیں کہ قیمتی بات علامہ توائی جو ہے وہ سر قرآن المیزان ہیں ان کے ایک کتاب ہے الرسائل توحیدیہ یعنی رسائل توحیدیہ کے عنوان سے ایک کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر تیس پر جو ہے آخری پیراگراف میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول نے اللہ تعالیٰ کے حضور یوں التجا کیے ایک دن آپ نے اللہ کے حضور میں یہ التجا کیا کہ عرب بھی آت انبیاء کا فضائل اے اللہ تو نے اپنی نبیوں کو بہت سے فضلتیں عطا فرمایا تو مجھے بھی اس میں سے کچھ عطا کریں ہاں جی بہت سے انہیں جو ہے ایسے مقدس آسما فوضات پر مبنی کلمات عطا فرمایا تو مجھے بھی جو ہے ان فضائل میں سے کچھ عطا کریں فاطنی مجھے بھی عطا کریں ہاں جی نبی اللہ کے حضور میں دس میں دعا ہو کے فرمایا یا اللہ یا ربی آتے تمبیا کا فضائل تو نے اپنے انبیاء کو بہت سے فضائل عطا فرمائے ف مجھے بھی عطا کرے فقال اللہ اللہ تبار و تعالیٰ نے فرمایا میرحبی وقت آتے تو کا فیم آتے دقا کلم نے میرہ میں نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے قرآن پاک کی سنتوں میں دوسرے دعاؤں کی سنتوں میں جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے اسی میں فقت آتے تو گا میں نے آپ کو دے دیا ہے فیما انہی چیزوں میں آتے تو گا جو میں نے آپ کو دیا ہے انہی میں دے دیا ہے کلمتیں دو مقدس ایسے کلمہ جو کہ منتاہتی عرش ہے جو کہ میرے عرش کے نیچے سے لیا گیا ہے وہ آپ کو میں نے عطا کیا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے وہ دو کلمہ ایک تو یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ علی اللہ بلّہ علی الد اس میں لا ولاََََََََََ قوت اللہ بلّہ تک لكھا ہے اس میں علی العظم جو ہے چوںكہ ہم ساتھ استعمال كرتے ہیں اس كو میں ساتھ ملا كے بتا رہا ہوں اس کتاب میں جو جملہ لكھا وہ یہ الہلا ولا قوت اللہ بلّہ اور دوسرا ایک جملہ یہ ہے دوسرا جملہ ولا منجا مین كا اللہ لكھ ہاں جی ولا منجا یعنی کوئی نجات نہیں ہے مین کا الق یعنی جب اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی مصیبت آزمائش پریشانیاں یعنی وہ مبتلا کی جاتی ہے یا کسی بندے کوئی بندہ کسی مصبت پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتی ہے تو اس سے نجات دلانے والا کوئی نہیں شواہی اللہ تعالیٰ ہی کے حضور میں ہاں جی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کو نجات دے سکتے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس بندے کو اس مشکل سے اس گرفتاری سے اس پریشانی سے نجات نہیں دے سکتا ولا منجا من کا الَََ لکھ ہاں یہ مبارک کلمہ جو ہے انہوں نے وہاں لکھا ہے تو یہ دو کلمہ ایک لا حول ولا قوت الا بلّہ دوسرا ولا منجا جھیم لکھا ہو مم نن جھیم پھر یا لکھ کر اوپر کھڑا زبر لکھا ہوا ہے منجا کلف اس طرح لکھتے ہیں مین کا اللہ لکھ سوائے تیرے پاک ذات کے فضل سے یہ مبارک جو ہے دو جملے کے بارے میں فرمایا تو تجمہ میں نے آپ کو کرائے دوبارہ اے میرے رب تو نے انبیاء کو بہت سے فضائل عطا کیے بس مجھے بھی عطا کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب میں نے جو کچھ آپ کو دیا ہے ان کے درمیان دو کلمہ میرے عشق کے نیچے سے لیے گئے ہیں اور وہ دو کلمہ یہ ہی ہیں اللہ اللہ ولاک وط اللہ باللہ علیہ عظیم اور دوسرا لامنجا مین کا اللہ علیہ ہاں جی ایک تو اللہ الکھ کا تجمہ ہو گیا دوسرا لامن جامن کا اللّہ یعنی جب تیرے بندے بندوں پر جو ہے کوئی مشبت بلا عمر ص اللہ بلا آزمائش آ جاتی ہے ہاں جی تو اے اللہ جو ہے تیرے سوا لامن جانی تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں من جامن کا لینے تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ان بندوں کو ان مشکلات سے نکالنے والا تو یہ دو مقدس کلمہ ہیں تو ان دو دعیہ کلمات سے تین اعتقادی و تحیدی امور خدا کے صفات افعالی کے بارے میں ہمیں تربیت و تعلیم دے رہا ہے یہ دو کلمات جو ہے ایک تو جو ہے لاہک علیہ عظیم اللّہ منجمل علیہ سے ایک تو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ جو ہے گناہوں سے اجتناب انسان کو گناہ سے خود کو دور رہنا گناہوں سے اجشناب جو ہے اللہ کے توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں ایک یہ حقیقت سامنے آتا ہے اللہ ولا قوت اللہ سے دوسرا جو ہے نیکی کا انجام دینا بھی اللہ کے توفیق اور فضل اور مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ بھی اور واعتیں بھی اس حقیقت کے تصدیق کرتے ہیں فض اللہ علیہ مرحمۃ ہوں معذکامن کو من حجن ابادا والن اللّہ ذکم شاؤ اللہ نے فرمایا اللہ کے فضل اور رحمت تمہارے شامل ہارنا ہو تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز اپنے آپ کو پاگ نہیں کر سکتے تو اللہ اللہ کو بھی تو استعمت کو بیان کر دیں تو نیکی کا انجام دینا بھی اللہ کے توفیق اور مدد کے بغیر ممکن ہے تیسرا نقطہ جو ہے جو کہ لامن جامن کا اللہ علیہ سے ثابت سمجھ میں آتی ہے اور یہ ہر قسم کے بلا مصیبت پریشانیاں عذاب آزمائش سے نجات بھی اللہ کی مدد اور رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہیں تو یہ تین حقیقت جو ہے ان دو جامع اور مقدس کلمات سے سمجھ میں آتی ہے یہ دو مقدس کلمات ہمیں ان تین بنیادی اعتقادی حقیقتوں سے اللہ کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے اور ہمیں ان باتوں پر سچا ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو اور جو بندے کو اگر ان حقائق پر جو ہے جو تین حقائق جو ان دو مقدس کلمات سے سامنے آ جاتی ہے ہاں جی تو ان حقائق پر سچا ایمان آ جائے ہمارا تو کبھی اس کے اندر جو ہے جب نیکی اور گناہوں سے سنا اللہ کے توفیق و فضل ہے تو اس کے اندر کبھی جو غرور تکبر فخر اور جو پرا وغیرہ نہیں آئیں گے ہاں جی اور اپنی صحت و سلامتی پر بھی فخر و غروب تغمبر نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے آپ کوئی نیکی انجام دیتے ہیں اللہ کے فضل و رحمت سے آپ کے اندر کوئی اقتدار ہے طاقت ہے قوت ہے کسی بھی زاویے سے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے اللہ جب چین سن بھی سکتا ہے اس پر بندے نے کیا فخر کرنا اور جو اسی طرح اور پریشانیوں کا اور مشکلات میں ہاں جی اور پریشانیوں اور مشکلات میں جو ہے جا من کا اللہ, اللہ کا وید کرتے ہوئے انسان کبھی پریشان انسان کو جو ہے کبھی پریشانیاں نہیں ہوں گئے اور انسان ان پر سچا ایمان کے ساتھ ایک کلمات پڑھتے رہے لہذا جو ہے ہاں جی یقینا جو ہے بہت سے حقائق دعائیہ خلمات اور جو انتہائی ہاں جی اور خدا کے بارے میں ہیں اللہ خود رہنما فرماتے میں اللہ ایسا ہوں بدہ مجھے ایسا سمجھو تو میں تمہاری فریاد رسی کروں گا تو ان باتوں پر جو ہے لہٰذا ان حقائق پر ہمیں پختہ یقین ہو جاتا یعنی کا اشکاش جو ہے ان حقائق پر ہمیں پختہ یقین ہو جاتا تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی اور ایک پرسکون زندگی گزار سکتا میرے دعا اللہ ہمیں ان نورانی حقائق کے ادراک کی توفیق عطا فرما تو یہ مبارک تجوی جو اللہ یعنی عیشا کی جو تصویر ہے صفٰن اللّہ الحمد للہ الله اللہ اكبر اللہ قوط اللہ بل العظیم یہ پورا تصويح کے بارے میں آخرى کلمہ ميں آپ كو بتا رہا ہوں تو یہ مبارک تجويح نيں عيشا کی اللہ کی ہر عیب و نقص سے پاک ہونے اور اللہ کی نعمتوں کا شكر اور اللہ کو ہر قسم کے تعریف کے لائق اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ ہونے اور اللہ کی کربیائی اور ہر قسم کے ہو لکوا اللہ علی العظیم کے لیے ثابت ہونے کو بیان کرتا ہے اور مومن کو اسی بات پر پہتہ یقین ہونی چاہیے تو اس لحاظ سے یہ تصوی نہایت ہی جامع اور فیضات سے بھرپور تصویر ہے ہاں جی علامہ شریف کے برابر میں ہے ثواب اور اجیر میں اس لیے نمازوں میں ہمیں فکر میں بھی ہاں جی عالم شریف کے جن رغتوں میں صرف الحم پڑھتے ہیں اس کی جگہ پر آپ کو یہ تذویع پڑھ سکتے ہیں ہم بدون کسی ایمرجنسی حال مجبوری اور ایمرجنسی کے تو لہٰذا یہ علمان نہایت ہی مقدس ہے جن کو اللہ تعالی شاہ کی نماز کے بعد یہ تجویزات پڑھنے کی توفیق مل رہا ہے تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اور اور اضافہ کرے اور ہم سب کو ہمارے دین حسن حضرت امیر کمبیر سے دہمدانی رحمت اللہ علیہ جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہمارے علاقے کو کفر سے شرک سے نکال کر دین مقدس اسلام اور دین مقدس اسلام سے ان کے اندر بھی جو مختلف فرقے تھے ان میں سے سب سے حق کے نزدیک ترین تعلیمات سے ہمیں روشناس بنایا تو اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے اور ہمیں حد دو نمبری ہاں جی دعویدار اور لوگوں کے مال اور ایمان پر ڈاکہ مارنے والی دو نمبر عامل لوگوں کے پیشے تصبیح لینے کے لیے جانے کی وجہ ہے میرے میرا گرامی براندران خان خدا کے لیے تصبیح اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے ذکر فکر کا شوق ہے تو امیر کبیر ہمارا ہم نے حیدرآباد میں بھی یہی پڑھتے آئے ہیں مشرب احمدان مشرب یعنی کیا ہے دینی اسلام کے نورانی تعلیمات کو لینے کی جگہ ذکر فکر سیر و سلوک لینے کی جگہ ہاں عصمِ پانی پینے کی جگہ کو دین اسلام کی مقدس تعلیمات کے اس شراب تہور کو پینے کی جگہ ہم امیر کبیر کے تعلیمات کو بتاتے ہیں تو انہوں نے ایسے مقدس تصویحات ہمیں دیے ہیں کاش ہم ان کو پڑھنے کی عادت کہتے ہیں تو آپ کو اتنی سکون مل جاتا آپ کے اتنے فیوزات مل جاتا آپ کے کی زندگی نورانی ہو جاتا اور آپ کو جن کو ذکر کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا شوق ہے اللہ نے دیا ہے ان کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے ان کا اللہ فیض ہے عظیم سے نوازتا بھی اور ان کی دنیا اور آہلت دونوں سنبل جاتا اللہ تعالیٰ ہمیں بس اگر کسی کا مرید بننا ہے تو امیر کا میر ایک سچا مرید بنے اور جو ایسی عبادت کرتے ہیں جو حرکم کے ریاح وجب اور, اور جو ہے انا پرستین تمام شیطانی امور سے پاک ہو اور سچی اللہ کی عبادت بندگی کر سکے تو اللہ ہم سب کو ان مقدس تجزیحات کا وٹ کرتے رہنے کی توفیتہ تعلق آمین رب